تو میرا سوال تھا کہ ہم یہ کچھ لوگ مطلب ہم یہ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ یا نبی اس طرح کہتے ہیں تو ابھی ناتو نبھی کئی نعتوں ہے یا رسول اللہ یا نبی تو یا تو اس کے لیے ہوتا ہے جو حاضر ہو تو یہ کہنا کوئی غلط تو نہیں ہے کہ یا رسول اللہ یا نبی یہ بس یہ میں سوال تھا شان ابھی آپ نے کہا شان نہ آنا تو ماشاء کو شان اتھا کرے آپ اس میں با مسما تو شان بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یا صرف حاضر کے لیے ہوتا ہے یا غیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں لیکن اگر آپ اسی کو تصور کریں کہ حاضر کے لیے ہے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ جل نظ القیم نے شان اٹھی ہیں یہ ساری دنیا ان کے ساتھ یوں ہے جیسے ایک ہاتھ کی اکیلی بلکہ سے بھی چھوٹا کہ غربے کی برابر بھی حیثیتیں نہیں رکھتی ابھی آپ دیکھیے آپ کی मुझे مجھے نہیں پتا میں کہاں بیٹھا ہوں آپ کو نہیں پتا سائنس نے اتنی ترقی کی آپ میری بات سن رہے ہیں میں آپ کی بات سن رہا ہوں کہاں کہاں بیٹھے ہیں دو میل کا فاصلہ ہے دو ہزار میل کا فاصلہ ہے دو لاکھ کا فاصلہ ہے یہ اللہ ہی لے کر جانتا ہے لیکن آپ میری بات سن رہے یہ ہے انگریز سائنسدان کی تو قیامت تک سائنسدان جہاں بھی پہنچ جائے میرے آقا کے قدموں کی دھوڑ تک نہیں پہنچے گا صرف مصیبت یہ ہے کہ ہم نے آقا آکا کئی کو اپنے وہ ذہن کے مطابق پہنچانے کی کوشش کی رہا ہے ابھی شان بھائی آج سے پچاس سال پہلے چلو دور نہ جائیے آج سے پچاس سال پہلے کو آدمی آپ کو یا مجھ کو کہتا یہ ایک ایسا آلہ ہے ایک آدمی پاکستان میں اپنے گھر میں بات کرتا ہے پوری دنیا بات سنتی ہے پوری دنیا اس کے ساتھ بات کرتی ہے اور پھر ان کی صورتیں بھی اگر آپ آپ جانتے ہیں اگر یہاں ہمیں ہاں ایک دوسرے کی تصویر بھی دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی آدمی تصویر بھی دیکھتا ہے باتیں بھی کرتا ہے امریکہ میں تھا پاکستان میں بیسا ہے پوری دنیا سے تو آدمی آج سے چار سال پہلے جو کہتا لوگ کہتے یہ پاگل ہو اب چونکہ ہمارے سامنے اب ہم کیا کریں اب جو اس کو پاگل کہے گا شاہدوں میں اس کو پاگل کہے گی تو اس لیے میرے بھائی ہم سائنس پر تو ایمان لے آئے ہم نے اللہ کی پر ایمان نہیں لائے یس جس جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ایک بے ایمان عیسائی پر اعتماد ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے دس روپیہ دو میں تجھے ایک مہینے کے بعد لٹا دوں گا یا میں تجھے ایک کے بدلے گیارہ یا سو دے دوں گا ہمیں خوش ہو جاتا دے دیں رب کہتا ہے ایک دو میں تمہیں سات سو دوں گا ہمیں اعتماد نہیں آتا کیونکہ یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے ہماری ایک کسرت بن گئی ہم دیکھتے ہیں تو مانتے ہیں ویسے ہم مانتے نہیں جیسا میں نے آج دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا صحیح ذہن ہے نا ایسے جیسے اللہ کے نبی کو نہیں مانتے سیاح سے نہیں مانتے نہ تو ایک ٹیچر اپنے شاگوں کو سمجھا رہا ہے پڑھا رہا ہے تو دیکھو جو چیز حاضر ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے جو نظر آتی ہے وہ حاضر ہوتی ہے بچوں ٹھیک ہے نا بچے کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے دیکھو یہ میز ہے جی ہے حاضر ہے نا حاضر ہے. نظر آ رہا ہے نہ آ رہا ہے وہ بچوں کو جب اس نے پکا کر لیا نا تھا بھئی جب پکا کر لیا تو اب کہتا ہے جو حاضر ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے تو اگر اللہ حاضر ہوتا تو وہ نظر آتا تو جو نظر نہیں آتا معلوم ہوتا وہ اللہ نہیں ہے جیسے ہی لوگوں نے باتیں بنائی ہیں اب بچے پریشان ہو گئے ٹھیک ہے اس نے کیسی بھائی بات کر دی تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے جا کر استاد کے پاس کھڑے ہو کر اس نے کہا استاد جی یہ جو آپ نے کلیا بتایا صحیح ہے نا کلیا ہے, ہے نا اس نے کہا بالکل صحیح ہے کلّی ہے اس نے بچوں سے پوچھا بچوں دیکھو ہمارے استاد موجود ہیں نظر آ رہے ہیں نا کہا جی آ رہے ہیں موجود ہے نا جی موجود ہیں اس نے کہا استاد میں عقل ہے نظر آ رہی ہے یہ جی نہیں آ رہی کہتے ہیں ث ثابت ہوا کہ اس میں عقل نہیں ہے عقل ہوتی تو نظر آتی تو ایک میرے بھائی آ, ہماری آنکھیں دیکھنے والی نہیں ہیں ہمارے جو ہے نا وہ سننے والی نہیں ہیں یہ چیزیں اعتراض کرتے ہیں اگر کوئی گھر میں بیٹھا ہو اس کا کنیکشن انٹرنیٹ کے ساتھ نہ ہو وہ بات نہیں سنے گا ہاں جب کنیکشن ہو جائے گا تو بات سنے گا آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے لیکن آپ آن نہیں کرتے آپ نہیں سنیں گے جب آن کریں گے جب آپ کا کنیکشن ہوگا تو آپ بات گنے گے آپ بات کریں گے بھی ہمارا مدینے والے سے کنیکشن کٹ گیا ہے جب کنیکشن لگ جائے گا آقا آکا تو یا کہیں آقا سنیں گے اور جب آقا پکاریں گے تو آپ بھی سنیں گے صرف یہ ہے کہ کنیکشن قائم کا جائے تو ابھی یہ یعنی اکلی طور پر میں نے کچھ کیا اب آئے نکلی طور پر تو آٹا کریم سنسنس موجود ہیں اللہ جل میم کے محبوب پیارے آکا نے شاہ قرآن گوپال نے تو حمایاں خبردار شہیدوں کو مردہ نہ کہو اب شہید جو ہے وہ کیا ہے کافر بھی مرتا ہے مسلمان بھی قتل ہوتا ہے ایک کو شہید کہتے ہیں ایک کو مردہ کہتے ہیں شہید وہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا خادم ہو جائے وہ زندہ ہو گیا جس نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا جو آقا کا غلام ہو گیا وہ تو زندہ ہے اس کو مردہ کہنا حرام ہے اور جس کے قدم کے اس کو حیات ملی ہے وہ کیا ہوگا اب اس کے بارے میں سوچیے آکا کریم سلم نے بنایا ان دند ہر راما کلا اج فاد امبائے نبی اللہ سیت بہ ہوا جر سکو اللہ نے حرام کرار دے دیا زمینوں پر کے نبی کی جسموں کو کھائے بس نبی اللہ کا زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے اب جب زندہ ہیں تو پھر کیا وہ سنتے بھی ہیں اب یہ دیکھیے نماز ہم سب پڑھتے ہیں نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیہ کا ائن بو اس کا کیا مطلب ہے اس کا بی ہی یہ رہ جس کا معنی ہے اسلم علیہ یا رسول اللہ یہ جو ہے نا اوہا یہ بھی یا ہے اوہ یا علیہ یہ بھی حاضر کا سیا ہے تو جب نماز میں یا ناجائز ہے تو بھائی وہ ہوں سی ہے جس نے کہا کہ نماز سے سلام پھیرتے ہو پھیرتے, پھیرتے ہی وہ نجائز ہو جائے گا یہ تو ہو سکتا ہے جو نماز کے بار جائز ہے نماز میں ناجائز ہو جائے یہ ہے کھانا پینا باہر جائزہ ہے تقویر طاہیمہ کہہ لی گیا نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز میں دور جائز باہر نہ جائز ہے نماز میں سورج فاتح پڑھنی جائزہ باہر نہ جائز ہے نماز میں پشاوت پڑھنا جائز ہے باہر نہ جائز ہے تو میرے بھائی جو نماز میں جائز ہے وہ نماز کے بعد بھی جائز ہے وہ جو لوگ یارسلہ کہنے کو منع کرتے ہیں وہ بھی کہتی مدینہ شریف جا کر یارسول سلاۃ وسلم یارسلہ قبر پر پڑھنا پر جائز ہے تو جب میرے بھائی قبر پر پڑنا جائز ہے تو اب کوئی ایک حدیث تو ہو کوئی ایک آئے تو ہو کہ جو آئے کہے کہ مدینہ میں جائز ہے مدینے کے باہر نکل جائے گا تو ناجائز ہو جائے گا آقا نے فرمایا ہو تو مدینے میں آؤ تو مجھے یا کے ساتھ پکارو مدینے کی سرحد پار کر جاؤ تو پھر ناجائز ہو جائے اب اس وقت مدینے کی سرحد اور تھی آج اور ہے اگر کو کوئی مسجد نبی کہنا جائزہ دو سو مسجد نبی میرے کو چھوٹی تھی آج بڑی ہو گئی ہے تو کیا پرانی مسجد تک جائز ہے نئی تک نہ جائز ہو گیا میرے بھائی ہمارا دین وہ ہے جو نہ شہر بدلنے سے بدلتا ہے نہ وقت بدلنے سے بدلتا ہے اگر چودہ سدیاں پہلے آرسولہ جائز تھا تو آج بھی جائز ہے نماز میں جائزہ تو باہر بھی جائز ہے مدینے میں جائزہ تو پاکستان میں بھی جائز ہے یہ وقت بدلنے سے شہر بدلنے سے ہمارا مسلک ہمارا دین بدلتا نہیں ہے وہ ان کا دین ہے جی مدینے میں جائز ہے اب نہ جائزہ یاس اللہ نبی کے دور میں جائزہ اب نہ جائز ہے یہ قبر کے پاس جائز ہے دور نہ جائزہ نماز میں جائز ہے باہر نہ جائزہ تو بھائی ایسا کون سا دین دین وہ جو صبح بھی وہ ہو ہم بھی وہ ہو مدینہ میں وہ ہو پاکستان میں بھی وہ ہو امریکہ میں بھی وہ ہو یہ تو نہیں ہے کہ مہاز اللہ مدینہ میں تو حرام ہے باہر جا کے جائز ہو گے نا جو باہر ناجائز ہے وہاں بھی نا ہے جو وہاں جائز ہے باہر بھی ناجائز ہے تو اس لیے میرے بھائی یار اللہ کہنے کے دلائر کو بے شمار ہیں ہمارے یہ نیٹ پر یار اللہ کے دلائل موجود ہیں کے دلائل موجود ہیں کہیں کبھی اس یعنی آہ روم کو یا اس ویب سائٹ کو آپ اوپن تو وہاں انشاءاللہ شاء اللہ بہت سارے, سارے دلائر مل جائے جیشد انڈر اسکور نائنٹی تشریف لائیں